شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام سورہ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رابطہ سورہ القیامہ کی عامہ بالمدثر حاصل سابق تخویف روی دوسرا ہے نید لا اکسم بیا ملقیاں مکرب کلّ یقا فون الاخرہ سے ہے خلاصہ منکرین کے شکوے اور ان پر ذکر احوال قیامت تسلی خاتم المبیا اور انجام فری قین اعز بلّہ سمیر علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاپسم و بیا مل قیاما شواہد قیامت لکھیں کسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ دن قیامت کے دن قیامت کے نیچے لکھو ضارف باس ہم قبروں سے جو اٹھیں گے نا تو ہمارا ظرف کون ہوگا تو قیامت کا دن ہوگا نا اس کے اندر رکھیں گے یوم القیامہ ظرف ہے باس کا جو ظرف ہے باس کا وہ باس پہ دلالت کر رہا ہے یا نہیں جی وہ کھڑے کے اندر جو پانی رکھا ہوا ہے تو کھڑا پانی پہ دلالت کر رہا ہے نا میرے اندر پانی موجود ہے دیں گے قسم اٹھاتا ہوں میں سات دن قیامت کے وہ جیسے آفتا ماں بات دلیلے آفتاب وہی ہیں دن قیامت کا اپنے وجود پہ دلیل ہے وَلَا اکسوں بن نفسِ لبوامہ اور قسم اٹھاتا ہوں میں سات نفسِ لوامہ کے یہ مصدق ہے باعث کا یوم القیامہ ضارفہ ہے باعث کا اور نفس لبوامہ کیا ہے جی تصدیق کرتا ہے باس کی یہ دو قسمیں ہیں اور جواب کسم آضو پہلا تو بسنہ ضرور اٹھائے جاؤ گے تم جواب کسم معذو پہلا تو بسنہ ضرور اٹھائے جاؤ گے تم میرے محترم نفس کی تین حالتیں ہیں اور تین حالتوں کے لحاظ سے نفس کو تین قسم بنا دیتے ہیں ورنہ لفظ ذات ہی ایک ہے تو ہر انسان کا نفس کیا ہے لیکن حالتیں تین ہیں اگر وہ انسان بس برئی کی طرف ہی مائل رہتا ہے تو اس انسان کا نفس کیا ہے امبارہ ہے لیکن اگر بیلان اس کا نیکی کی طرف ہے لیکن کبھی کبھی برائی ہو جاتی ہے اور اس پر ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو تو یہ نفس کیا ہے اقوامہ تیسرا نفس ہے مطمئنہ وہ یوں ہوتا ہے کہ جس سے گناہ کبیرہ سرد نہیں ہوتا شرائر کی تو ہر باز نہیں کی جاتی گناہ کبیرہ سرد نہیں ہوتا وہ مطمئنہ ہوتا ہے پاک نفس ہوتا ہے سمجھے جی امبیا ہوئے, ہوئے ان کا نفس مت تو بہرا ناپ سے لبوامی اچھا ہے یا نہیں بلامت تو کرتا ہے اپنے آپ کو آئی آفس الانسان یہ زجر و شکوہ ہے قیامت ضرور آئے گی اٹھائے جاؤ گے لیکن کافر انسان جو ہے وہ منکر ہے کیا گمان کرتا ہے انسان ہرگز نہ جمع کریں گے ہم اس کی ہڈیوں کو بلا جواب شکوہ قادرین سے پہلے نجماحا معذوف ہے قادرین سے پہلے کیا معذوف ہے کیوں نہ جمع کریں کہ ہم ان ہڈیوں کو اس حال میں کہ قادر ہیں ہم اوپر اس کے کہ درست کر دیں اس کے پوروں کو یہ ہے جی پورے سرنگوشت مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں پھوڑیں گے بالکل مکمل اٹھائیں گے اور اس کے پورے بھی درست کر دیں گے بل یرید الانسان بال کے ارادہ کرتا ہے ایسا انسان تاکہ بدکاری کرتا رہے آگے اپنے وہ قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے اس لیے تا کہ کھلے بندو کیا کرتا رہے بدکاری جب وہ دنیا میں کہتا ہے اعتقاد بھی یہ ہے کہ نہ قیامت ہے نہ اٹھنا ہے نہ پرس ہوگی تو بدکاری پہ دلیر ہو گئے نہیں دلیر ہو گئے بلکہ ارادہ کرتا ہے ایسا انسان تاکہ بدکاری کرتا رہے آگے اپنے پھر سوال کرتا ہے انادن سوال انادن کرتا ہے کہ کب آئے گا دن قیامت کا اللہ نے فرمایا اس کو جواب دے دو کہ جواب بھی ہے اس کا اور احوال قیامت بھی ہیں پیدا باریکل بسر نمبر ایک جب چوندھیا جائیں گی آنکھیں آدمی حیرت میں ہوتا ہے نا حیرت تو آنکھیں کیا ایسے ایسے چلتا ایسے ایسے دیکھ رہے ہو ایسے ایسے کم دے حیرت کے اندر جب چوندھیا جائیں گی آنکھیں با خاصہ پھل کمر نمبر دو اور بے نور ہو جائے گا چاند آگے نمبر تین اور جمع کیا جائے گا سورج اور چاند کو بے نوری میں وہ بھی بے نور وہ بھی بے نور یقول الانسان انسان تحیر انسان انسان اس وقت حیران ہوگا کہے گا انسان اس دن کہ کہاں ہے بھاگنا کوئی بھاگنے کی جگہ تو میرے لیے کلا جواب دیا جائے گا ہرگز نہیں لا وغیرہ نہیں کوئی پناہ تیرے لیے کہاں بھاگے گا کوئی پناہ ہی نہیں اللہ رب کا تیرے رب کی طرف اس دن ٹھکانہ ہوگا جو نبا انسان خبر دیا جائے گا انسان کو اس دن ساتھ ان اعمال کے جن کو آگے بھیجا اور جن کو پیچھے چھوڑا آگے بھیجا برائی ہے, کوئی بدماشی کر کے پیچھے چھوڑ آیا کس کو چھوڑ گیا ٹی وی کو سینوا کو شراب خانے کو یہ سارا اس کو بتایا جائے گا بل انسان ولا نفسی بصیرہ بلکہ یہ کافر انسان اپنی حالت کے اوپر خوب مطلع ہوگا اس کو خود بھی پتہ ہوگا کہ میں نے فلاں فلاں کام کیے لیکن جب بہانے بنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو جتلایا جائے گا خبر دی جائے گا بلکہ انسان اپنی حالت کے اوپر خوب مطلع ہوگا ولو و القا ما اگرچہ پیش کرے گا بہانے بہانے پیش کرے گا کیا کہے گا واللہ ربنا ما کلنا مشرقی نا مشرقی نہ ہوگا مشرقی نہیں لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہانے نہیں سنے گا کہ الانسان اس کو تمام آبار آگے کر دیے جائیں گے خبر دیا جائے گا لاتحر بہی لسان کلتا جب اے اد خال الٰی برائے تسلی خاتم الانبیاء بحث تو چلی آ رہی ہے قیامت کی آگے بھی بحث کس کی ہوگی قیامت کی آ رہی ہے آگے بھی درمیان میں ادخال الہی ہے برائے تسلی خاتم الانبیاء لمبیا کیونکہ قیامت کے احوال کون بتاتا ہے قرآن اور قرآن میرے حضرت پہ نازل ہوتا تھا اس لیے فرمایا اے محبوب آپ جو جبریر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں نا ساتھ نہ پڑھا کریں جبریر مکمل قرآن پڑھے آپ خاموشی سے سنیں باقی آپ کے دل میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے ہم یاد کرا دیں گے ادخال اللہ برائے تسلی خاتون نہ حرکت دے تو ساتھ قرآن کے زبان اپنی کو تاکہ جلدی لے تو اس کو جبریل کے وقت یا پڑھتا ہو بے شک ہمارے ذمے ہے جمع کرنا اس کا آپ کے دل میں اور آگے پڑھوا دینا اور آنا آگے پڑھوا دینا آپ کی زبان سے پیدا کرانا ہو جب پڑھیں ہم اس کو بے لسان جبریل اللہ تعالیٰ کس زبان کے ساتھ پڑھتے ہیں بہلسان جبریل جب پڑھیں ہم اس کو بلسان جبریل تب قرآنہ بس پیروی کار اس کی کرات کی یعنی آپ نہ پڑھیں جبریل جب پڑھے گا نا وہ ہم پڑھیں گے نا ہم پڑھیں گے بے لسان جبریل تو آپ کیا کریں سنیں اس کی پیروی کریں سمجھے جی خود نہ پڑھیں آپ دیکھو غیر مقل کو بھی سوچنا چاہیے نا جب کرعت ہو رہی ہے تو نہ پڑھیں وہ ادھر کیا ہے ادا کرا نہ ہو تم ہماری کرعت کی اتباع کرو نے خود نہیں پڑھنا سم بین نہ لینا بیا پہلے فرمایا کہ ہم اس قرآن کو تیرے دل میں محفوظ کریں گے فرمایا نہیں فرمایا پھر تیرے منہ سے پڑھوا بھی دیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم بتا دیں گے جیسے کل پڑھا تھا یا پتہ نہیں آج پڑھا تھا حلو کا پانی پڑھا تھا آج پڑھا تھا اول کال انسان حلوہ تو صحابہ کرام کے سامنے جب حلو کا لفظ ہے نا وہ حیران ہو گئے کہ حلو کیا ہے آخر اللہ نے خود معنی بتایا کیا اظام شروع جزوسا خیرو منال پھر ہمارے ذمہ ہے اس کے معنی کا بیان کرنا کل بل تو سبب انکار قیامت قیامت کو جئی نہیں مانتے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا سے محبت رکھتے ہیں کیسے اور دنیا کی محبت میں اتنے مغرور ہو گئے ہیں کہ قیامت ان کو کیا بھول گئی ہے انحماق فی دنیا کل ہرگز نہیں قیامت کا انکار نہ کرنا چاہیے سبب انکار ہے قیامت بلکہ محبت رکھتے ہو تم آج کو آج کا کیا مانا یہی دنیا اور چھوڑتے ہو تم آخرت کو وجو ہوں یو میزن انجام متقین بہت سے منہ اس دن بار کھو گے طرف رب اپنے کے دیکھنے والے اللہ کا دیدار کریں گے ببجوہ یوم انجام او مجرمی بہت سے مو اس دن بد رونق ہوں گے وہ بار رونق یہ بد رونق تزن ویو فلا بیا فاکرہ وہ خیال کریں گے یہ کہ کیا جائے گا ساتھ ان کے کمر توڑ معاملہ فاقرہ کا من کمر توڑ معاملہ ایسا معاملہ جو کمر کو توڑ کے رکھ دے کل بالاتی طرح کیا مفارکت انل آجلا کا نمونہ آگے نمونہ بیان ہو رہا ہے کس کا مفارکت انل آجلا کا نمونہ اس دنیا سے مفارقت کس وقت ہوتی ہے اس وقت بھی جب آدمی موت پہ منہ میں آتا ہے یہ مفارقات انل آجلا آج کا نمونہ ہرگز نہیں قیامت کا انکار نہ کرنا چاہیے تھا جب پہنچ جاتی ہے روح ہنسلی تک تراکی منع اے یہ ہے ہنسلی دار ہنسلی تک اور کہا جاتا ہے تیمار داروں کی طرف سے آدمی مر رہا ہے تیمار داروں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو تیمار دار پریشان ہیں وہ کہتے ہیں یار کوئی روپیہ والا تلاش کرو करो کو تلاش کرو کوئی دم درود کرے ہو سکتا ہے اس کو کیا ہو جائے वाला ہو جائے वाला والا لیکن روپیہ والا کیا کرے موت صرف آ گئی اور کہا جاتا ہے تیمار داروں کی طرف سے من یار کوئی ہے روپیہ کرنے والا دم کرنے والا وہ ذنّہ اور یقین کر لیتا ہے کون ڈبلیو ڈبلو ڈبلو کوئی غریب المرغ جو ہے موت کے غریب یقین کر لیتا ہے کہ اللہ فرا اس کی اب حالت جدائی کی ہے دنیا سے جدا ہو رہا ہے ولطفات ساک و ساک اور مل جاتی ہے ایک پنڈری دوسری پنڈری سے طرف رب تیرے کے اس دن چلنا ہوتا ہے آ گئی جی ماؤ رب کی طرف چلا گیا اب دیکھنا ہے کہ رب کے پاس جو پہنچا مسلمان تھا یا کافر تو فرمایا کفر کی حالت پہ پہنچا ہے اب اس کو زجر ہے اگر کافر ہے تو اس کا حال یہ ہے زجر فلاں کا ولا صلہ پس نہ تو تصدیق کی اس نے اور نہ نماز پڑھی مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا حق کی تصدیق نہیں کی عمل بھی درست نہیں تھا نماز نہیں پڑھی بلاکن قزہ لیکن جٹھلاتا رہا اور احکام سے منہ مو موڑتا رہا سما ذہاب پھر چلا گیا فخر کر کے اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا وہ ایسے کرتے ہیں متکر یا نہیں اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں پرواہ نہیں کرتے پھر چلا گیا ترف آل اپنے گڑتا ہوا اب اس کا انجام سن لیجئے یہ کافر کا حال تھا اور راجر تھی اب اس کا انجام اولا لا کپ تباہی ہے واسطے تیرے پس تباہی ہے پھر تباہی ہے واسطے تیرے پھر کیا ہے تباہی ہے تو کتنی دفعہ تکرار ہے جی چار دفعہ تکرار کیونکہ پہلے بھی اس سے چار چیزیں شادر ہوئی تھیں اے فلا صدقہ کا ولا صلاح کتنی ہے دو ولا کے دو اور والے تو چار گنا شادر ہوئے اس لیے چار دفعہ اس کے لیے تباہی ہے اجا صبل انسان شکوا کیا گمان کرتا ہے انسان یہ کہ چھوڑا جائے گا بیکار بیکار کا منع یہ ہے کہ قیامت کے دن اس سے بعض پرس نہیں ہوگی قیامت کے دن ہوگی بعض پھر یقیناً علم یقفات جواب شکوا کیا نہ تھا وہ ایک قطرہ منی کا کہ یومنا جو منی ٹپکائی جاتی ہے رحموں کے اندر پھر منی کے بعد ہو گیا آلہ کا کہ کیا منا لوترا خون کا پالا پا کا پسوا پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کے آزاد درست یہ سارے من ہو پس کیا اس سے دو دو قسم ایک مذکر دوسرے کیا ممدہ نال مادہ الحسال قطمبھی کیا نہیں یہ قادر اوپر اس کے کہ زندہ کرے کس کو موتا کو جس نے یہ کام کیے ہیں وہ قادر ہے کہ مرتوں کو بھی زندہ کرے شہید اسلام ڈاٹ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث و کلو شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کے شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں